جو کفر کرے اس کے کفر کا وبال اسی پر اور جو اچھا کام کریں وہ اپنی ہی لیے تیاری کر رہے ہیں